ففا و سلام اللہ اہل دن استفا آباد جہاد کے چار مراتے چل رہے تھے ان میں سے دو کا تذکرہ ہو چکا ہے جہاد کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی دین سیکھے اس کو حاصل کرے نمبر دو اس پر عمل کرے عمل کرنے میں جہاد کرے نمبر تین آئی یو جاہد عل دعوت جہاد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں اسلام کا دین کا شریعت کا علم نہیں ہے ان کو سکھایا جائے ان کو پڑھایا جائے ان کو بتایا جائے ان کے پیچھے محنت کی جائے یہ جو سکھانے کا پہانے کا عمل ہے اس میں وقت ٹائم پیسہ صلاحیت یہ سب چیزیں خرچ کرنا یہ بھی جہاد کا ایک تیسرا درجہ ہے یعنی انسان جب اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ کی دین نبی گلائی شریعت سکھلاتا ہے پہاتا ہے تو اس میں طرح طرح کی مشکلات اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور بہت ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اسی لیے یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہوتا ہے اور جہاد کا تیسرا مرتبہ نمبر چار چاہ دہا اعلی صبری یعنی چوتھا مرتبہ یہی کہ انسان صبر کرنے پر جہاد کرے کیوں جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان اترتا ہے اپنی زبان اپنے قلم اپنے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے ذریعے جب لوگوں کی اصلاح کرتا ہے تو اسلح میں بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں بڑی مشقتیں آتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان مشقتوں سے پریشانیوں سے تنگ آ کر کے دعوت کا کام چھوڑ نہ دے بلکہ دعوت میں پر لگا رہے اور جو اس راہ میں تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں ان میں وہ صبر سے کام لے فصبر کما صبر اول العدم منا اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ آپ سے پہلے بڑی ہمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے تو اینجاہدہ اعلی صبر یعنی اس راہ میں صبر ناصبری نہیں ہونی چاہیے آپ صبر کریں سب کی باتیں سنیں سب کی گالیاں سنیں سب کی... اے... اے... کی طرف سے جو تان و تشنی آتا ہے اس کو آپ سنیں اور صبر کریں کسی کے منہ لگنے کے بجائے باتوں سے تنگ آ کر کے چھوڑ دینے کے بجائے اس صبر سے کام کریں اب اس صبر کی راہ میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت ان پر برداشت کرنا اور اپنے دعوت کے کام پر یعنی کوشش پر میں لگا رہنا یہ سبر کا جہاد کا چوتھا مرتبہ ہے اور ان چاروں کی دلیلیں جو ہیں ان چاروں کی دلیلیں جو ہیں وہ اصل میں سورت الاصر میں ہے چاروں دلیلیں جہاد کے چاروں مرتبے جو ہیں وہ اصل میں کہاں ہیں سورت الاصح کے اندر ہے وہ دلیل کول ہوتا دلیل اللہ تعالی کا قول یعنی چار مسائل جو آئے ہوئے ہیں وہ اور جو چار مرتبے جو ہیں جہاد کے اس سب کی دلیل کس میں ہے وہ ولا عصر انسان خس الادین آمن و دین آمن آمنو میں یعنی اللہ کی نبی کی معرفت علم علم آ گیا دیگر علم کے ایمان کسی کام کا نہیں علم آ گیا وہ عمل الصوالحات علم پر عمل کرنا آ گیا علم پر عمل کرنا نمبر تین وہ بالحق حق کی دعوت دینا یعنی تیسری چیز دعوت دینا لوگوں کو جو علم آپ نے حاصل کیا اس پر عمل کرنا وہ عمل الصوالحات میں آ گیا اور دعوت دینا وہ تواس دعوت دینا اس میں آگے طباس حق کی دعوت دینا اور چوتھی جہاد کا چوتھا درجہ مرتبہ صبر جو ہے وہ تواسو بر صبر صبر کریں خود صبر کریں اور غیروں کو بھی صبر کی تلقین کریں یہی وہ چیز ہے جس میں کہ متعلق اللہ نے فرمایا ددین يو عامبر صابر و رابطوں تق اللہ لالقم فلحور. تو اس طرح سے یہ چار مسائل جو ہے الحمد وہ مکمل ہو جاتے ہیں ہو گئے نا؟ چار مسائل جن کا شیخرا واجب تھا وہ مکمل ہو گئے اسی سورت العصر کے اندر یہ چاروں چیزیں آ گئی چار مسائل امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے لال لَو, لو ما ذالک الحاد اللہ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر اللہ تعالی صرف یہی کتاب یعنی سورت صورت الاسل نادل کر دیتا تو اللہ کا لوگوں کے اصلاح اور لوگوں پر حجت اور دلیل کے لیے کیا تھی یہ کافی تھی امام شافی کہنا ہے اسی طرح سے ایک چیز اور ہے علم ضروری ہے نا عمل کے پہلے کیا علم ہے معرفت الہی معرفت الہی، رسول یہ چیز ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے سورت تو محمد کے اندر فرمایا فعالم اللہ اللہ بھی کا اللہ فرمان فعلم اے نبی آپ اچھی طرح سے جان لے اچھی طرح سے جان لے کیا جان لیں لا الہ اللہ اللہ یعنی بغیر علم کے ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا اسی لیے معرفت اللہ کی معرفت نبی کی معرفت بالکل ان کو ان کا اچھا علم ہونا چاہیے دلیل سورت السر اور دوسری دلیل کیا ہے سور محمد کیا فعلم اے نبی آپ اچھی طرح سے جان لیں جان لینے ہی کا نام کیا ہے علم ہاں جان لینے ہی کا نام علم ہے فالم اچھی طرح سے جان لیں انہو لا الہ علیہ اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. کوئی عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ نہیں کس مسئلے کو ان اقرار کے پہلے کس کا کیا اللہ نے فعالم سیکھ لیں وہ کیا سیکھیں لا الہ وسگ پھر لے اور آپ تو اپنے گناہوں کی مفرت لے کریں امام بخاری رحمت اللہ اپنی صحیح میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا ایمان عمل وہی موتبر ہوتا ہے جو علم کے بعد آئے پہلا مرحلہ کس کا ہے علم کا پھر عمل کا پھر دعوت کا پھر اس راستے میں جو تکلیف ہے وہ سب رکھا یہ ہوتا ہے تو امام بخاری احمد اللہ علیہ اس مسئلے کی بڑی وضاحت کرتے ہیں صحیح کے کتاب العلم نے فرمایا باب العلم قبل القول والعمل عمل مسئلہ کیا امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کہ قول اور عمل کے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے باب العلم قبل القول والعمل عمل اس مسئلے کا بیان اس مسئلے کا بیان کہ علم قول اور عمل پر مقدم ہے پہلے آدمی سیکھے عمل کرے اور پھر دعوت دے اور اس راہ میں پھر کیا کرے وہ ساب کرے ٹھیک ہے نا دلیل فعالم اللہ اللہ وسطرے امام بخاری کہتے ہیں علم قبل قول پر دیکھو دو عمل دو چیزوں کا تذکرہ ہے نا کول الا اللہ قول استغفار کریں امل استغفار عمل قول اور عمل سے پہلے اللہ رب العالمین نے فعلم یعنی علم کا حکم دیا تو کہتے امام بخاری دیکھو قول اور عمل کے پہلے علم کا ہونا ضروری کیوں اللہ نے قول اور عمل کے پہلے علم کا حکم دیا اللہ علم پھر لمبی کا تو اس طرح سے یہ چار مسائل یہاں ختم ہوئے اب اس کے بعد دوسرا دوسری چیزیں یہ تو ساروں پورے ہو گئے نا مکمل ہو گئے اب آئیے المسائل المساسلاسا تین مسئلے اور تین مسئلے اور یعنی مصنف کیا کریں شیخ الاسلام رہ مکلاہ یجب بولا کل مسلم و مسلم المسلہ سے مسائل ومل بہن اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت تین مسائل کا پہلے کتنے تھے چار اس کے بعد یہ کتنے ہیں تین رحمت اللہ یہ کون کہہ رہا ہے مصنف کون ہے محمد بن عبداللہ اللہ. اللہ آپ پر رحم کرے اتنا اچھی طرح سے جان لیں کہ انہ عجیب اعلی کل مسلم کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے ان تین مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت جاہل سے جاہل ہو اس کے لیے واجب ہے کہ ان تین مسائل کو اچھی طرح سے جان لے اب وہ تین مسائل کون ہیں تین مسائل کون ہیں نمبر ایک خالا قانا و راضا قانا بل ارسل اطاح دخل الجن ومن اصاہو دخل انار پہلا مسئلہ کیا ہے تین مسائل کا سیکھنا ہر انسان پر کلمہ گو پر چاہے امیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے واجب تین مسائل کا سیکھنا پہلا مسئلہ انسان کو چاہیے اس بات پر یقین رکھے کہ خالہ کا نام اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رزق کا انتظام کیا رزق سے مراد یہاں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کا ضرورت تھی اللہ نے سب کو پیدا کیا جتنی چیزوں کا جتنی چیزوں کا کی ضرورت ہوتی ہے صرف کھانا یعنی رشک ہی سے نہیں کام چلتا کھانا بھی چاہیے کپڑا بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوا کا ہونا چاہیے زندہ رہنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کا ترجمہ یہ کریں پہلا مسئلہ کیا ہے ان خالہ کا نام یقیناً اللہ تعالی نے ہم تمام انسانوں جنوں کو پیدا کیا ہماری رشق کا اور تمام سامان کا انتظام کیا ولم ترکنا حملہ اور اس نے ہمیں بیکار پیدا نہ کیا بل ارسلا علئی رسولا فمن اور جو اس کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائے گا اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ سب سے پہلے آئے سب سے پہلی چیز کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رسک کا انتظام کیا ہم کو بیکار نہیں چھوڑا سمجھیے نا اب دلیل اس کی دلیل اننا ارسلنا الی کم رسولن شاہدنا علیکم کما اور وسلنا اللہ رسولا فاسو فراؤن رسولا فاخنا اخذ وبیلا دیکھیں دلیل پہلے کیا ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہماری رسک کا انتظام کیا ہم کو بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ہدایت کے لیے کیا بھیجا رسول رسول بھیجنے کے بعد اب اللہ تعالی کا فیصلہ کیا ہے فمن اطاح جو رسول کے جنت میں گیا اور جو رسول کی نافرمانی فرمانی کیا وہ جہنم میں گیا یہ مسائل ہیں اس کی دلیل دلیل کیا ہے صورت بنی اسرائیل سورہ مزمل کی آیت نمبر پندرہ او سولہ فرمایا اَاسلاَ عل رسول شاہدن علیہ اے مکے والو اس ایشور مزمل کے آئے تھے ابھی مکہ ہی میں مسلمان تھے ابتدائی دور کی آجات ہیں ورنہ پوری دنیا کے لوگ انا اور وسلم الیکم رسولن ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول رسول سے مرادی ہاں محمد صلی اللہ ص ہم نے آپ کی طرف مکے والوں یا دنیا والو ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول محمد علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کما اور سلنا فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف اپنا رسول موسا بنا کے موسا کو بھیجا تھا تشویری دے رہا ہم نے اور سلنا الی کم رسولن ہم نے رسول بنایا شاہدن علیہ کم جو تمہاں تمہارے اوپر کیا ہے وہ گواہ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کاما اور سلنا اللہ فراؤنا رسولہ جیسے فراؤن کی طرف ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا وہ کون تھے موسال تو وسلام یہاں صرف موسا علیہ السلام کا پہلے تذکرہ اللہ نے کیا کیونکہ عرب کے لوگ عام طور پر موسا علیہ السلام سے خوب واقف تھے ان کے واقعات ان کے قصے اور خصوصاً عرب میں یہود نصارہ کی بڑی تعداد تھی قومی آت, قومی نو کے لوگ تو نہیں تھے اسی لیے اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا فرمایا ہم تمہارے پاس اپنا آخ... اپنے... اپنا نبی موسلم ویسے ہی بھیجے ہیں گباہ بنا کر کما فرعون رسولہ جیسے فرعون کی طرف ہم نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا علیہ السلام کو پھر نتیجہ کیا نکلا فا فرعون الرسول رسول فرعون نے فرعون نے رسول کی نافرمانی فاص فرعون الرسول فرعون نے ہمارے بھیجے ہوئے رسول موسا علیہ الصلاطل کی نافرمانی کیا فاخنا اخیلا ہم نے پھر اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا دیکھو یہاں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاطلام اور اس سے پہلے انبیاء کے بھیجنے کی خبر دی کہ ہم پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیتے کہ جو چاہیں پڑھیں کریں کوئی حلال حرام اللہ تعالی کی عبادت بتانے والا توحید بتانے والا آخرت کی دعوت دینے والا کوئی کسی کو نہ بھیجے نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو اور پیدا کرنے کے بعد یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا